اور ہم نیبن اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسا قوم پر ہوا کہ اپنی بتوں کے آگے اسم مارے جم کر بیٹھے تھے بولے اے مسا ہمیں ایک خدا بنا دی جیسا ان کے لیے اتنی خدا ہے بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو